جب اس نے تمہیں انگے سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین سکے تھی اور اسمان سے تم پر پان اتارا کہ تمہیں اسے اس ستھرا کر دے اور شتان کی ناپاکی تم سے دور فرماد دے اور تمہارے دلو و کی ڈھارس بندے اور اس سے تمہارے قدم جم دے